رش دوران دورا کنڈی دورہ سے دورہ کھڑے پہلے آئی رس ماشاء اللہ پھر خان گور م ببو پہ ہاں علیہ وسلم بل سبیر پاکستان ہندوستان میں سب سے بڑا عمل جو ہے وہ شاہ غوث گوالی صاحب گزرے ہیں اور کان خمسن کی کتاب دی جس میں دموں تعویزوں کا اور جنوں کو پکڑنے کا اور تصویر جنار کو دنیا جان کے اس میں خزانے رکھے ہوئے ہیں اور عموماً عوام میں ایسے لوگ زیادہ مقبول ہوتے ہیں بجائے اہل علم کے اور بجائے اہل مارفت کے عوام الناس میں دم و تعویذوں والے زیادہ مقبول ہوتے ہیں اور سمجھتے کہیں بڑے بزرگ ہی ہیں شاہ غوث گادری صاحب بھی اپنے زمانے کے بہت بڑے دمگر اور کابز تھے اور اس کتاب کا جن پڑے قسم عجیب و غیب راغ انہوں نے لکھے ہوئے اس آخری عمر میں پھر ان کو اندازہ ہوا کہ چیز تو اصل چیز کو اللہ کا تعلق حاصل ہونا ہے باطن کے باطل سے کیبل اصل لالچکینا ریا کا نکالنا ہے اور باطن ملا کی محبت اللہ کا تعالیٰ کے خلاف رواج وی چیزیں پیدا کرنی ہے بلکہ جو فکر ہوئی ان کو پھر فکر ہوا کہ اب میں اس کے بارے میں یہ کہاں سے حاصل کروں لوگوں نے بتایا کہ بڑے بزرگ اس وقت القدوص گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ایک عورت بیت حضرت عظیم نظر رحمۃ اللہ علیہ سے یہ خلیفہ ہیں جانویر رحمۃ اللہ علیہ وہ خلیفہ ہیں <مارس> <بلائی تھی، جے، مارس> اور اوپر جائے،, جائے تو ہمارے یہاں چوتھی پانچویں پوش پر گیا ہے تو ابد الخد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں آپ آگے بیٹھے بھائی لوگوں کو اتا... اپنے آرام کے لوگوں کو تکلیف کی... ہے کر... اگر آپ کو آواز نہیں تھی آ یہ آپ کی سوچ ہے سلسلے میں آپ بیٹھے اور یہ آپ کی سوچ ہے اپنے مسئلے حل کرتے ہو لوگوں کو آپ کو خیال نہیں کر ہو. رہا ہوں والد. آخر دی. مغیب شادی ال تک ہی نہیں اکبل مسئلہ الکول پر خل کو تک نہیں پہنچا مسئلہ ہل پکا رہا ہوتا شو لگی اگر میرا, میرا مسئلہ ہلو یہ بڑی بڑی علمی سطح پر پہنچ جاتے ہیں آدمی اور کل میرے سے یہ چیز ہوتی ہے اپنا مسئلہ ہلو باقی سب کو جو کچھ رہا ہے اس آدمی کو کبھی اللہ الگ نتیج نہیں ہے اس لیے میں میری چیز پڑی تقریر کراؤ گے اس سے میری طرح ایسی تقریر کر, کر دے گا کہ اس کے معرفت کلم کے ذرا بہ آ گا اور کل میں سے یہ بات ہو جائے گی ارے نظر جب دیکھیں گے ان کو اندازہ ہوگا کیس خالی کر دے والا خاص اہم بات ہے سامنے آ رہی تو میں بادر گدا شاپ رسا بھی سرد سرادی لاہوری صاحب کی جب آفات ہو گئی تو خاصی صاحب کو جملہ بہت محتل کا محتل کا, کا بائے رکھتا تھا وہ جملہ موت کرنا بڑا کر رہے تھے جی آواز مادری صاحب کو خیال ہوا کہ اصل چیز تو نہیں سیکھ کہ ہم تو دمگری ہی کرتے ہیں عوام الناس میں اہل علم اور اہل ایم مارفر کے بجائے دمگر بڑے بزرگ مشہور ہوتے ہیں پتہ چلا کہ گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے یہ بڑے بزرگ ان سے بہت ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ یہ رہتے تھے جنوبی ہیں مگوالیار میں گوالیار میں اور وہ رہتے شمالی ان میں گنگوا شریف دو بند کے پاس جگہ ہے انہوں نے کہا کہ کوئی مشکل نہیں ہے رات کو جنات بھیج دیں گے وہ ان کو اٹھا کر لے آئیں گے یہاں پر لے آئیں گے یہاں پر بیٹھ کر لیں گے ان سے پھر جنات اٹھا کر ان کو جگہ پر پہنچا دیں یہ جنات تمہارے قبضے میں ہے خیال جنات بیجے. تو اس جنااتے رحمتہ اللہ علیہ اپنے رات کے وزارے میں لگے ہوئے دیکھا کہ ان کو پکڑ کر کھینچ رہا ہے کون انہوں نے کہا جی کہ جناس ہیں ہمیں غور گوازاری صاحب نے بھیجا ہے آپ کو ہم گوالیار لے جا رہے ہیں بھاگو یہاں سے اس کو اٹھا کے لے آؤ یہاں اب یہ جناس گئے غور گوازاری صاحب کو انہوں نے دن لو لے اسٹان کیا کرتے ہو کیا کرتے ہو تم میرے قبضے بندی ہو مجھے کہ اس کے دن لے جاتے اس نے کہا تمہارے قبضے میں ہے لیکن اب جو ہے تو ایسا حکم آ گیا کہ اس کے آگے ہم نہیں گھیر سکتے الگ مالا اور قوت دعا ایسی ہے کہ اب آپ کی ساری دمگری اس پر پھیل ہے اٹھا کر لے گئے ان کے پاس بیت ہوئے آخر میں اللہ نے فضم فرمایا کہ روحانی رخ پر بھی آئے ہیں الگ مالا رخ پر بھی غرض یہ ہے کہ ایک فائدہ احتام ظاہر ہے جو وہ تو تکمیل علم کے ساتھ ہوتا ہے کہ آدمی کو جو اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات قرآن وزیز میں آئے ہوئے ہیں اور فخار جن کو بیان کیا ہوا ہے اس کا فیم اس کو نصیب ہو جائے خاص طرف نفع پڑھنے سے ہوتا ہے یا اس کے بغیر ہوتا ہے وہ فہم نصیب ہو جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ فائدہ احتام فائدہ احتام ظاہری علمی ہے اور فائدہ احتام باطنی قلبی ہے کہ قلب میں آدمی کو اپنے باطن میں وہ چیزیں حاصل ہو جائیں تو آپ معاف کریں جی جی آپ کو یہ صبر مارا تو معاف کریں اور دل میں اس بات کو لیں کہ ہمیشہ دوسرے کے فائدے کو مدد رکھ کر حرکت کرنی ہے کام کرنا ہے اور فیصلہ کرنا ہے لیکن مجلس نے اس سے مشورہ بھی کر لیا ادھر مجلس لگی ہوئی تھی اسے دوسری کو سائیے مزید بیان کر دیا اس سے مشورہ بھی کر دیا بجائز کو محویت ہوتی ہے اس کو مجلس میں اس کو مشوروں کی سنیے حضر بلا ذخیرہ صاحب احمد اللہ لکھتے ہیں کہ میں کتب خانے میں حضرت خلیل احمد سہارنپوری رحمتہ اللہ علیہ کے لیے حوالے کتابوں کے جمع کر رہا ہوتا تھا وہ سہارنپور کا کتب خانہ اوپر کے مندر میں اب مانگے آ گیا ہندوستان میں آ گیا حضرت صاحب نیچے بیٹھے ہوتے تھے اپنے دارالعدیث میں اور وہاں سے اگر کہیں زکری تو سکے تو مجھے وہاں آواز آ جاتی ہے ضور مجھے آواز آ جاتی ٹیلیفون موبائل سے بات کسی سے یہ جی مریض کاملو ہوتا ہے اس بات سے ہی محبیت ہو جائے گی محبیت ہو جائے گا اس کا دھیان ہی نہیں جائے گا ہمیں چونکہ محبیت اصل نہیں ہوتی ہے تو اب میں بیان کر رہا ہوں تو ساتھی آتے ہیں بیٹھتے ہی اوپر دیکھتا ہے کہ پنکھے کو کیسے چلائیں اس کو اس کو محویت نہیں ہے ارے مولانا ذکری صاحب رحمتہ اللہ نے جو فضائل اعمال ہے نا یہ فضائل اعمال اور فضائل صدقات یہ چراغ کی روشنی میں بیٹھ کر لکھے ہیں دیا جلا کر اور سخت گرمیوں میں صرف ایک لنگ لنگی لگے با لنگ باندھے ہوئے بیٹھے ہوتے تھے اور چراغ پر کام کر رہے ہوتے تھے چھپتلیاں اوپر چڑھ کر پھر رہی ہوتی تھی بدن پر اور پتہ نہیں چلتا کہ چھپکلیاں آئی چڑی بدن پر کی نہیں چڑھی ایسے مقبول عام نہیں ہے ساری دنیا میں کتاب کتابیں اور ایسے تاثیر نہیں کر رہی اور سہارنپور میں ان کے گھر پر میں گیا ہوں ایسے خاندان کے آدمی جس وقت مولانا اسماعیل صاحب ان کے دادا مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کانڈلا کو چھوڑ کر یہاں پر مقیم ہوئے ہیں بستی نظام الدین میں تو اس وقت زمین کے, کے کاشتکاروں کے دو سو مکانات تھے مین پر بات کرنے والے کاشتکاروں کے دو کے لیے دو سو مکانات بنائے ہوئے تھے ڈاکٹر سیار سا سو کوٹے ہوئے صاف مکہ بازو لوگ پٹھانوں دو بجے خدرے ہوئے جی سمرہ وے دس کوٹے دس کوٹے کے ڈاکٹر سیار سے مک بری پائیدا سے گئی تھے دس کوٹے میں ہوئے بازو لوگ دس کوٹے ہوئے ہیں جیسے ندار بولا اشماعیل صاحب جی کہ دو سو کوٹے ہوئے دو سو دمن مزاری وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے آئے تھے اور پھر جائیداد طرف گئے ہی نہیں ہیں یہ لوگ اور سہارنپور میں کہ جو مکان تھا ایک کمرہ وہ ایک کمرہ جیسا ہے کہ اس کے ادھر ایک مکان کی دیوار تھی ادھر مکان کی دیوار تھی اس پیچھے مکان کی دیوار تھی آگے خالی جی پر انہوں ایک دیوار آگے بنا کر دوبارہ خریدی اور اس پر دونوں بچت ڈال دی اور ادھر ایک برامدہ زمین سے دو تین فٹ اوپر کیا ہوا اور ادھر ایک برامدہ اور سین اس سارا مل کر جو ہے تو تین مرلے بنتا ہوگا دو مرلے تین مرلے سامنے والے برابدے کو دفانا تھا بیٹھ کر کام کرتے تھے اس پر بیٹھ کر کھانا ناشتہ اور اندر ایک کمرے میں تھے اور سال تک قطب مدار گزرے ہیں ہوئے زمین پر جو خاص اللہ کا ولی ہوتا ہے سارے انسانوں میں سے منتخب وہ حضرت بولان ذیر صاحب گزرے ہیں مولان یاد صاحب کتب ارسات گزرے ہیں کتب مدار نہیں گزرے ہیں ہمارے بلرانش صاحب احمد اللہ نے لکھا ہے کہ اگر اس صدی میں زور امیدی میں ہوا تو اس صدی کے مجدد حضرت بلران نکریہ صاحب ہیں ادھر ہو رہی ہے مجلس ادھر سازی کر رہے ہیں مشورہ مطلب یہ اپنی ترتیب پر ہے ان کو سلسلے کے ساتھ رابطہ رسید نہیں ہوگا کوئی مسئلہ ہو بھی اس کو آدمی نے نے آدمی بتانا ہوتا ہے کہ مسئلہ اس حل کیا کریں ٹھیک ہے یہ ان کے ساتھ مشورہ کیا مشورہ کس کے ساتھ کیا تھا کس کے ساتھ کیا تھا مجھے <سطور> <سطور> خودہ باپ کی شروع رہی بات باپ کو محبیت ہوا کرے ٹھیک ہے نا جی ہوا کرے بس کوئی آدمی کر رہا ہے جب خطبہ شروع ہوا جمعے کا خطبہ عربی والا تو تو اس میں کوئی آدمی کھڑا ہے یا باتیں کر رہے اس آدمی اگر اس کو اشارے سے بھی رہا ہے تو یہ بھی کوتاحی کر رہا ہوں جی؟ یہ بھی کوتاحی کر رہا ہوں کیس کا خزیب اٹھا اور کھڑا ہو کر اس نے قدم اٹھایا بس پھر اس کے بعد کلام بند ہو گئے آپ سب کو ہم کو محویت حاصل ہونی چاہیے اس محویت کے بعد اگر خطبے کے الفاظ ان کے کانوں میں نہیں پہنچ رہے لیکن ان کو محبیت ہے دھیان ان کے جمع ہوئے تو اس خدے پر نازل ہونے والے انوارات ان کے قلب میں ضرور گھسیں گے جس کے نتیجے میں ان کو اللہ تعالی نور نصیب فرمائے گا اور ہم نے نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے گی اور اگر الفاظ بھی سن رہے ہیں مانیہ بھی سمجھ رہے ہیں لیکن ان کو نور حاصل نہیں ہوا جو اس پر نازل ہو رہا ہے تو نہ قلب نورانی ہوا اور نہ عمل کی توفیع ہوئی ایک دفعہ مقرر آئے ہوئے تھے تو امن کی تقریب سننے کے لیے گئے اور لوگوں کو تھے تقریب سننے کے بعد خیال ہوا کہ ماشاء اللہ بہت جوش و خروش ہے جی؟ بہت جوش و خروش ہے بہت سوز و گداز ہے لیکن انوارات جدا چیز ہے واپس آیا تو ہمارے گاؤں میں نقبندیا خانقاہ بڑے کامل بزرگ اس ہوتے ہیں تو انہوں نے کارگزاری سنی تقریر سن کر آنے والے ساتھیوں سے انہوں نے کہا ماشاء اللہ بہت جوش و خروش ہے مجھے اندازہ ہوا کہ آج بھی مارفت والے ہیں تو غیبت بھی نہیں کر سکتے لیکن انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا ساری تقریر میل جوش و خروش ہوا صاحب رحمت اللہ علیہ آخری عمر میں جو باتیں کرتے تھے تو مربوط نہیں کر سکتے تھے آدمی کی عمر زیادہ ہو جائے گا تقریباً تو کبھی آفر کی اور جوانی سے دور کی ہوتی تو کبھی کہا کرتے تھے کہ میں باتیں مربوط نہیں کر سکتا لگی نظر آتے تم گنداز ہوتا تھا کہ کل پر کتنا فیض آ رہا ہے میں کہا کرتا کہ یار اس بات کا دھیان نہیں کیا کریں کہ باتیں مربوط ہیں کہ نہیں یہ کوئی خاص بات نہیں ہے سبحان اللہ. یہ ہمارے علمائی ایک نام جو ہے وہ انہوں نے پاک کی آیتوں تو رب بیان کرتے رہتے ہیں نا یہ سائیکل اس کے ساتھ کیا ربتے اس کا اس کے ساتھ کیا ربتے بڑی اس پہ تقریب اٹھاتے رہتے ہیں ہمارے ایک بزرگ ہوتے تو اللہ سے بارہ سارا نے آسمان کے ستاروں کو بالکل غیر مربوط بنایا ہے لیکن جو اوسروں میں باقی چیزوں میں نہیں ہے کہ پہاڑوں کو بالکل غیر مضبوط بنایا ہے ایک اونچا ہے ایک نیچا ہے ایک چھوٹا ہے ایک بڑا ہے لیکن لوگ اس کی جانور جا... علاقوں کو دیکھنے کے بعد اس کی تصویریں ساتھ لے کر آتے ہیں کہ یہ حسن ہمارے پاس ہمارے میدانی علاقوں میں کبھی کبھی اس کو دیکھا کریں گے اور رب کوئی, کوئی رب کوئی ترتیب نہیں ہے سارے ایک زاویے پر ہوتے ہیں ایک اونچائی پر ہوتے ہیں سبحان اللہ اور پر جب وہ پہاڑوں پر جاتے ہیں فصلیں کاج نہیں ایسا سبزہ پھیلا ہوا ہے کوئی پودا اونچا ہے کوئی نیچا ہے کوئی ربط اور کوئی ترتیب نہیں ہے لیکن اتنا اوسل ہے کہ آدمی کو آدمی کے باطن میں اثر کر رہا ہوتا ہے تو بات کیا شروع کی تھی جی؟ فر س... اصل اصول جائے والا کا تعلق ہے وہ بات نہ پیدا ہو اور ایک دو دن کی بات نہیں آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ کل دھلتا ہے دھلتا ہے دھلتا ہے یہاں تک کہ جب دھل جائے تو پھر اندر تاثیر آنا شروع ہوتی ہے دھلنے میں وقت لگتا ہے بہت جیسے آدمی گھر بناتا ہے پھر اس میں بجلی پھر فٹنگ تاریں کھینچتا ہے پھر ساری چیزیں لگاتے ہیں پنکھے لٹکاتا ہے فریج لا رکھتا ہے کرتے کرتے ساری چیزیں مکمل ہوتی ہیں پھر کہتے ہیں ٹیسٹ رپورٹ بجلی کا مائر کوئی آدمی ہو الیکٹریشن وہ ایک فارم پر دستخط کرتا ہے کہ سارے کنیکشن میرے ہاتھ سے گزرے ہوئے ہیں سارے ٹھیک ہیں کسی چیز کا شارٹ سرکٹنگ نہیں ہے تاریں جو وہ خراب نہیں ہیں جڑی ہوئی نہیں ہیں اور اب اگر اس کو بجلی کا کنیکشن دیا جائے تو محفوظ ہے کنیکشن دے دیتا ہے ایک آدمی آ کر تار وہ جوڑتا ہے کیوں جو تار اوپر جوڑی بس پنکھے سے ہوا نکل رہی ہے فریج سے برف نکل رہی ہے ہیٹر سے آگ نکل رہی ہے گھنٹی سے آواز نکل رہی ہے ساری اسی بات کارکردگی اس لائے نصف جو میں نے لکھا ہے کہ کہ تصوف کا ایک رخ فن ہے تو ایک پہ فن ہے, ہے. جی؟ بزرگ بڑے غمکین ہوئے ہیں کہ بدرک بے کروش جی, جی لداخ سپیڑی جی؟ جی؟ سلسلے کے بیا تو صحبہ حاضی اور ڈیروا کے دھر کے سپیڑوں کا تصویر جی بہت بہت گزارا ہے تب تھپڑ تک پہنچا ہے جی ایسا پہلے پہنچتا تھپڑ بھی اس طرح لگتا ہے جس طرح کے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ تھپڑ کے باوجود باتیں کر رہی ہے تب لگتا ہے پہلے ریکبل تھپڑ کیا بات کر رہے تھے ریکبل گیارہ بار دل میں اللہ اللہ محسوس ہو اور ہر وقت آدمی کو دیان ہو رہا ہو کہ اللہ پاک حضر نازرے مجھے دیکھ رہا ہے یہ ہم مشق کراتے آدمی کو کرا لیتے ہیں کیونکہ یہ فن ہے یہ تکرار کو چاہتا ہے کثرت اور تکرار سے یہ بات ہو جاتی ہے کہ تکرار سے اور کثرت سے آدمی کو یہ بات اصل ہو جاتی ہے کہ اللہ ناظر ہے مجھے دیکھ رہا ہے اور اہل فن ماہرین اس کو کہتے ہیں نسبت یاداشت نسبت یاداشت کہتے وہ فض محافظ فضل, فضل مالک صاحب نے کتاب لکھی اس میں لکھا بخوف قلبی کہ آدمی کے دل میں اس بات کا جماع ہو گیا کہ اللہ حضرت ناظر مجھے دیکھ رہا ہے نسبت یادداشت ہو گئی یہ فن کے ذریعے ہو جاتی ہے لیکن یہ فضل ابھی نہیں ہے یہ فن ہے نسبت یاداشت ہو گئی اب نسبت مالا یہ فضل ہے وہ جس وقت اللہ چاہتا ہے دیتا ہے یعنی اب جس آدمی کو نسبت یاداشت حاصل ہو, ہو گئی تھی اب اس پر فضل ہوا اس پر نسبت مالا ہوئی یعنی اللہ پاک جب کہتے ہیں اب یہ ہی ہمارا ہمارا ہے ہمارا خاص بندہ ہے یہ ہمارا خاص بندہ ہے پیسے اس کو یہ بات اس کو بات حصل ہوئی تھی وہ فض کرونی تھی فض میرا ذکر کرو آدھی منگل فض ہے یا پہلی منگل فض کرونی ہے تم میری یاد کرو تم میری یاد کرو جب ہوتی ہوتی ہوتی ہے تو پھر جو ہے تو دوسری دوسری مندش ہوتی آج کو میں اب ہم تمہیں یاد کریں گے تو جب از کور ہوتا ہے نا وہ صاحب مودی صاحب جب ازکور حکوم ہوتا ہے اس دن بعد بنتی ہے ہمارے پاس بہت کیس آتے رہتے ہیں نا ایک آدمی آتے رہتے تھے تو اٹھارہ گیٹ کے افسر ہیں ابھی شادی ابھی تک شادی نہیں ہوئی لیکن قابلی گئی تو اٹھارہ گیٹ کے ہو گئے تو پہلے نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ایک لڑکی پسند آئی ہے اور اب اس کے ساتھ جو شادی کرنی ہے سمجھ لے کوئی دم تعویذ کرے آپ خیر اگر کون سا قانون خاندان بتایا تو مجھے بتا پتہ اندازہ ہوا کہ خاندان دنیا دار ہے اور چونکہ اس لڑکی کا مسئلہ کے پاس اٹکا ہوا ہے اور اس کے جو جاب جاپنی ہے اس کے مستقبل کا ساری بات ایسا نہیں کہ آپ سے بزرگ ہوگی تو اس لیے یہ لوگ اس کو ایرافیری میں ڈال رہے ہیں جب تک یہ بات نہ ہو جائے مکمل نہ ہو جائے تو جب اس ہاتھ نکل جائے گی تو اس لیے اپنی رائے کردار کریں گے وہ کہا ہمتے نہیں رہتے تو اس سے ملنے کے لیے اس نے کہا جی تو عجیب واقع ہو گیا ہے کہ, کہ یہ لڑکی تو پڑتی تھی فلاں جگہ پر اس کا اکلاس چلو تھا تو وہ میں آیا اور اس کا ایسا چہرہ سرخ ہوا ہوا اس نے مجھ سے کہا کہ درج نے شروع اور جو زن خراب بولا رہا تیار ہیں اور تھوڑے دن تو دن روچا کہ میں اس پر اپنے آپ کو اپنی جان لگانے کو تیار ہوں اور تو میں سے پیچھے ہو جاؤں اب میں کیا کروں میں رشتہ کر تو آج یہ مجھ پر حملہ کرتے پھر کیا ہوگا میں نے کہا کہ آپ میں نے کہا یہ تو اس کا جذبہ بنے ہیں نا اس کو پسند آئی ہاں آپ جب اس کو پسند آئے گا اس کے ماں باپ کو پسند آئے گا وہ ہاں کریں گے بات تو تب بنے گی تو میں نے کہا آپ کہیں کہ آپ میں نے کہا انگریزی والوں سے انگریزی میں بات کرنی ہوتی ہے سمجھتے پڑتا میں نے کہا آپ اس لڑکے سے کہ یو گو ہیڈ آپ آگے بڑھیں اور رشتہ لینے کی کوشش کریں دیکھو کوئی بیوقوف بات ہے کہ جس کی نوکری ابھی نہیں ہے جس کا کو کوئی ابھی بنیاد نہیں ہے اب وہ لڑکی کو اٹھا کر رشتہ اس کو دے دیں اس کس طرح وہ روغن پسند آیا اس کس طرح روغن پسند آیا کوئی بیوقوف ہے چلے حدی بات ہے لیکن آپ کو کہہ دوں اس بات کہ برطانیہ میں لڑکی کی عمر سدہ سال ہوتی ہے نا تو سترہ سال کا اپنا عمر دیکھتی ہے کتے بلی والا صاحب ہیں بیڈ بکری والا بلی ہے خبر ہے گندا جیس کال ہوتی ہے نا چلے بھی مالک وار بنے جس کو ماتا مفید دے کلا دریکار سنگھ مفید دے کلا وہ چشمہ مفید بھائی آگے کہ ان سائکل جور استعمال لی. اس تو تو یہ ہے کتابلی تو معاشرے وہ تو وہ رنگ روگن پر جاتی ہے پھر جو ہے تو اس کو لے کر جاتی ہے وہ مارکیٹ کی طرف جاتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں کی بڑی بڑی جو مارکیٹیں ہوتی ہیں یہ شاپنگ سینٹر شاپنگ سینٹر کی طرف جاتی ہے جب وہ دیکھتی ہے کہ نہ تو میرے لیے کوئی زبر خرید سکتا ہے نہ میرے لیے کوئی کھانے کی چیز خرید سکتا ہے نہ میرے لیے کپڑے کا چوڑا خرید سکتا ہے تو پھر کچھ ہو رنگ روہن کی بات نہیں شاپ کوئی مال والا ابھی نہیں دیکھوں گی تو مال والے کے پیچھے پڑ جاتا نیکسٹ سیکنڈ اسٹیپ یہ ہوتا ہے. سبا. تو ویسے میں نے کہا کہیں گو ہیڈ لیکن اپنے آپ کو مشکلات نہ ہو نہ کرنا کہتا ہوں میں کہتا ہوں مطلب یہ آگے بڑھے گا تو خود ناکام ہو جائے گا تو اس کیسی گدی بات کو جیسے میں نے آپ کے معاشرے کی تصویر کے لیے بیان کیا ہم تو اپنی مطلب کی بات کہنا چاہتے تھے وہ یہ ہے کہ فضل کرونی ایک منزل ہے آج کر دوسری منزل ہے میرے بھائی پھر فض کرونی کے بعد ایک دن ایسا آتا ہے جب آدمی کے لیے آز کور کم کا دروازہ کھلتا ہے جانے بلّہ آج کور کا دروازہ کھلتا ہے کہ جب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہاں ہم نے اپنے, اپنے, اپنے, اپنے پندے کو اپنا بنا لیا ہے نی? اور اس جگہ جو ہے تو اس میں اسلئے نفس میں شہر لکھا ہے میں نے نی? کیا شہر بنا لیا کیا ہے اپنا بنا لیا جسے چاہا درس بلا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی کام ایک دفعہ رلجو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلہ مدرسہ تھا گلویکنڈ اور خیل اس کے محتم تھے میاں صاحب جو کنفرس والا میاں صاحب اگر میاں محمد جان صاحب رحمت اللہ علیہ نہ ہوتے تو اس پشاور کے دیہات میں مسجدوں میں مولوی نہ ہوتا نماز فرانوی نہ ہوتا یہ وہ آدمی ہے جس نے اس کم وسائل میں معمولی درجے کے مدرسے چلائے ہیں اور جاتی لوگوں کو پڑھایا ہے اور جاتی علاقوں کی مسجدوں میں امام مہیا کیے انہوں نے اور یہ ایسے آدمی تھے کہ ان کو حج پر گئے تو وہاں کسی آدمی کو زیرت ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دستار مبارک ان کے لیے کہتا سفید کپڑے کی دستار دستارم جان کو ڈیلینا وہ ان کو ملی ہوئی تھی تو مجھے اس کی معلومات ایسے ہوئی کہ یہاں کا ڈی سی تھا خالد منصور تو اس کو اس زمانے میں تو بتا بولنے کی پہلے توفیق دی اس کا خیال ہوا کہ بزرگوں کے پاس جانا چاہیے اس کو پتا چلا کہ یہاں ایسے بزرگ ہیں نلجی گڑھ کے دیات میں رہتے ہیں کہ جن کو حضور صلی اللہ کی طرف سے اماما عطا ہوا ہوا ہے تو ڈی سیوں کا تو زیادہ تلک منا بی گھر کے ساتھ ہوتا تھا انہوں نے بی گھر صاحب کے ساتھ رابطہ کیا ان نے کہا مجھے معلوم ہے کہ ان کو عطا ہوا ہے لیکن کسی کو دکھایا نہیں ہے اور تو ڈی سی اگر تو آ جائے تو ہو سکتا ہے ہم دونوں جائیں تو ہمیں دکھا دیں ہمیں تو نہیں دکھایا کبھی انہوں نے تو خالد مسود صاحب کہتا کہ مجھے بی جی گھر صاحب لے کر گیا اس نے وہاں جا کر کہا کہ تاجی دا منگ پہ خور دے خالد منصور دے دا سے جانا ہے شاید بزرگانوں خلا تعالیٰ کی بھی زیارت پر آگل دے ہو آپ پٹکے کتل گمتاثر جی میں شو تو نے جواب میں کہا کہ اسی درس اسی درس کے بارے میں نے اس کو شہر میں ایک تاجر میرے مریضوں کے گھر پر رکھا ہوا ہے لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو جائے گی اس لیے میں نے ان کا جنازہ تھا جنازہ کے مجھے اطلاع ہوئی میں نے کہا اللہ یہ جنازہ بہت مبارک بارہ اس پر جانے کی ضرورت ہے اور کیسے جائیں راستہ بھی نہیں پتا راستہ بازو کیا لوگوں نے کہا موٹر سائیکل پر جاؤ تھے پڑوسی ملوسی سے ہو کر پہنچ سکتے ہو اور اللہ اللہ یا پہنچ بس فرما جانے کاڈ کا سرجن نہیں تھا لنی یہ میرا طالب علم متا تھا اس چیز کو میں نے یہ بات یاد دلائی نا سنگ راس سو رنگ روندرمان خوردہ جنریٹر بن گئی جماعت تم برکھے گیا میں نے کہا تمہیں یاد آیا مجھے جلازے پر لے گئے اس سے کہا یاد آیا مجھے موٹر سائیکل والے پر گیا میں نے کہا پور شامی گی بس آپ کیا روانے گا وہاں پر اگر صاحب رحمتہ اللہ علیہ جنازہ انہوں نے پڑھا جی آخر انہوں نے کھڑے بھی ہو سکتا تھے تو بیٹھ کر انہوں نے جنازہ پڑھایا میں نے پیچھے پڑھایا بولا میں گردو صاحب کا جنازہ کی موٹر کو رخ کر کے کھڑا کیا اسی بیٹھ نہیں, نہیں سکتے بیٹھ کر پڑھایا میں پیچھے پڑھایا جنازے کے بعد ہم نے بیان کیا بیان میں انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ ایک عورت کی اوقات ہوئی اور اس کے جنازے میں کفن چور گیا کہ تاکہ اس کی قبر دیکھ لوں کہ رات کو پھر کفن نکالیں گے جنازہ کر کے آ گیا رات کو جو ہے تو قبر کھودنے کے لیے گیا جب قبر کھودنے لگا تو آواز آئی کہ حیرت کی بات ہے ایک جنتی مرد جنت عورت کی قبر کو کھود رہا ایسے جو ہے تو کہا پتہ نہیں جنتی مرد کوئی ہوگا ہم نے اپنی مزدوری کر دی ہے جی بارہ اگست کپڑا نکالنا ہے بارہ اگست کپڑا بارہ بارہ دیا بار ہو جاتی ہیں مزدوری ایک رات لگی بارہ میفار ہو پھر میں نے کھول خود کھودنا شروع کر دیا پھر آواز کی حیرت ہے ایک جنتی مرد جن عورت کی قبر کو کھود رہا ہوں کہ اور ہو تو جنتی ہوگی اور جنتی مرد ہماری باہر کی دڑی لگنی ہیں یا پھر میں نے کھودنا شروع کیا پھر آواز آئی حیرت کی بات ہے جنتی مرد جن عورت کی قبر کو کھود رہا ہوں. پھر اس نے کھودنا بند کیا پھر اس نے کہا عورت تو جنتی ہے جنتی ہوگی ہے ہو یہ مرد جنتی کون سا ہے تو آواز آئی کہ آج تو اس کے جنازے میں شامل ہوا تھا یہ ایسی اللہ کی مقبول بندی تھی جتنے لوگ اس کے جنازے میں شامل ہوئے سب کی مفرت ہو گئی تھی جنسی آسلا. اتنی ساتھ میں اللہ نے جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا ہو گیا تھا انہوں نے جس بات کو بیان کیا تو میں نے کہا ہم بھی سیری دوڑ رہے تھے جی موٹر سائیکل اٹھنے کے بعد بھی دوڑ گئے تھے کی طرف سے آزاد اللہ عوری رحمۃ اللہ علیہ جب دفن گئے تھے نانی کے قبرستان میں ایک تو مٹی سے خوشبو آ رہی تھی اور ایک گئے تو اس وقت کے اللہ والوں کو خواب میں بتایا گیا کہ کتنے کتنے دنوں تک یا کتنے لوگوں کا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا اور یہ مولو صاحبان ہے نا ان کا خیال ہے کہ یہ بات درس و تدریس درس و تدریس کی جتنے بدار کی دس میں جاتا ہوں یہ لوگ اس غلط سمجھ میں مبتلا ہے کہ درس و تدریس اور ان کا خیال ہے کہیں کا بدرین دے وہ بند درس و تدریس پہ اور کہیں یہ سکے کے چار امام جو ہیں یہ درس و تدریس پہ یہ گہر درجے کے کاملین صوفیاء اعظام اس بات کو حاصل کرنے کے بعد کام یہ کیا کہوں کہ ضروری کام تھے اس میں لگی لیکن پہلے حاصل کیا میرے بھائی ایک تعلیم احمد اللہ لے کے کچھ بردین آئے ہوئے تھے ان دنوں وہ ڈاک کے مسلوں کے پرفکی بات کر رہے تھے تو لوگ مجھے نا کر بیٹھتے اور وہ ڈھاک کے مسئلے لکھواتے تھے کتابوں کے حوالے نکالتے پھر ہمارا ہمارے تو جو چیز سامنے آئے اس سا استعمال کرتے ہیں اس زمانے میں مسلوں کو بیان کرنا تھا کہ میں پیسے دے دیتا ہوں اس کو ابڈا خانے کو وہاں دوسرے پیسے دیتے ہیں کئی سے مسئلے تھے کسم اس قسم کی باتیں ہیں تو مریض آئے نے کہا کہ کوئی معرفت کی باتیں ہی حضرت نہیں کر رہے ہیں ہم تو آئے ہوئے ہیں تو نے کہا ان کو سمجھاؤ کہ ماں کے فیض ہے وہ قلب سے ہوا کرتا ہے اور میں جس وقت اللہ کی رضا کے مسائل کو بیان کر رہا ہوتا ہوں اور لکھوا رہا ہوتا ہوں کہ غریب متوجہ ہوں تو ان کو اللہ تبارہ کر رہا ہے پورا فیض عطا فرمائے تو فرمایا کہتے ہیں کہ ہمارا فیض یہی مولوی پناہ ہمارا فیصل یہ بول رہی پناہ یہ حضرات حضرات حضرات اقرام صرف درس و تدریس نہیں ہے حضرت سید سلمان روی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پر پوری کتاب شائع کرائی ابر سیم کالی صاحب نے اس میں نے ایک بڑی نقطہ کی بات لکھی ہوئی یہ کتاب ہوتی ہے, میں سفرتا ان کو میں بیان نہیں کر سکوں گا مشغولیت اور علیمی مشغولیت اور چسکا دو باتیں لکھی ہیں علیمی مشغولی اور چسکا بیت ہونے کے بعد ان دو باتوں کو چھڑوا کر بشائق اپنے پاس بیٹھاتے ہیں ان دو باتوں سے خالی ہو کر جب آج بھی بیٹھے تب اس کا کلپ جو ہے وہ روانی متوجہ ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا ہے اس کو پڑھ بھی نہیں سکا سر آپ تو مجھے یاد دلانا کہ کتاب سے میں پڑھ کر سنا ہوں کے سناؤں آپ لوگ روحانیت کا چسکا روحانی کہ کشف ہو جانا کیفیت ہو جانا فوز و گداز ہو جانا رونا دھونا ہو جانا بعض بیچلر لاج اس کے پیچھے پڑی ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ روحانی چسکا ہے یہ بھی تعلق مالا نہیں ہے جو اس کے پیچھے پڑتا ہے اس کے اس کو بھی تعلق ملنا ملنے میں اس کے لیے دیر ہو جاتی ہے کیونکہ وہ بجائے مقاصد کے زوائد کے پیچھے پڑ گیا مقاصد اور ہیں زواعد اور ہیں کہ احتیاط زواحد ہے مقاصد نہیں ہے باطن سے کیبر کا دونوں ہوگا توازوں کا باطن میں آنا یہ مقاصد ہیں ہو سکتا ہے اس کا باتن تو قبر سے خالی ہو رہا ہے اس کو مزہ کچھ بھی نہیں آ رہا ہے اس کو فیض ہو رہا ہے دوسرے کو مزہ بہت آ رہا ہے ساتھ مزہ آنے میں یہ بات بھی اندر آ رہی ہے کہ ہمارا کھال تو جاری ہو گیا ہم تو بڑے بزرگ ہو گئے ہیں ہاں جی آپ کو لطیفہ سنائے میں گیا ہوا تھا چلے میں تو اس تشکیل میں ہماری جو بات میں باول پور کے ایک وکیل صاحب تھے جو بڑے وہ وہاں کے لینڈارڈ بھی تھے اور وکیل بھی تھے اور لکمندیہ سلسلے میں کہیں سے بیٹھ بھی ہوئے تھے انہوں نے کہا جی ہم ادرت صاحب سے بیٹھ ہوئے تھے ہمارا دل جاری ہوا تھا ایسے ایسے کیا کرتا تھا اتنے دن سے بات میں آئے ہوئے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا ہے لوکے سے بڑا اللہ کا راستہ ہے اور نے کہا اللہ کیا کریں یہ جی مقصد کی بات تو نہیں کہہ رہا کتنے کہ ایسے ایسے کر رہا تھا کیا میں نے بیان کیا تو اس در بیان بڑی کیفیت ہوئی تو یہ بھی روئے جی چودھری صاحب بھی روئے جب روئے میں نے کہا چلو آج اسی تصولی ہو جائے گی میں نے کہا ایک ساتھی سے میں نے کہا کہ چودھری صاحب سے کیا نا ہمارے سلسلے میں آنکھ جاری ہوا کرتی کیا آپ جس سلسلے میں سے کل جاری ہوا کرتے ہیں ہمارے سلسلے میں آنکھ جاری ہوا کرتی اچھا اچھا ٹھیک اچھا ہے تو بڑا خوش ہو گیا بڑا خوش ہو گیا کہ آج رونا گیا تو یہاں کا ہو گیا تھا کا فیص ہو گیا جاری آغش ہوگی اچھی بات ہے جی لیکن بکاسط ویسے نہیں ہے ضوابط ویسے کورونا دھونے پر تو کوئی خرچہ ہی نہیں ہوتا تھوڑی دیر رو دھو رہی ہے اور جا کر پھر اپنی مرضی کی برضی رہی تو کوئی خرچہ ہی نہیں رونے پر آنسو بنانا بنے تو خرچہ ہے چلتا خرچہ نہیں ہو رہا زیادہ روئے دھوئے تھوڑی دیر کے لیے گئے تھے زندگی اپنی مرضی کی ہے تو گویا رونا رونا عارضی فائدہ تھا عقی فائدہ نہیں تھا سبحان اللہ کوئی یہ بات آپ پوچھتے پوچھے جی اللہ تعالیٰ مجھے ہی ماں فرمائے ان کو پر جو وہ جو ہے ضبط نہ ہونے کی ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے درجات فرمائے تو جو ہماری کوتائی ان کو برداشت کرتے ہیں رومان اللہ تو آخری عمر میں ہمارے والد صاحب ڈنڈے مارتے تھے اکانوے سال ابر ہو گئی اس میں کہ وہ سب اچھ رہے لوڑ برداشت کی واپس ڈر میں گھر چلا گیا تو وہ کہتے سارے کہ بابا لوڑ بادشاہ وہی اس میں تو پھر لوڑ لگ رہا تھا تو کہ اب اس بار کو دیکھا کرو کہ جتنے لوڑ لگے نا جتنے ڈنڈے لگے اتنے ہی مرتے ہوں گے کہا خوابے نہ خبر رہتا کہ آپ تو نہ کی اور خدمت کر سکتے ہو اور نہ کوئی بچنی باتیں کر سکتے ہیں کہ آپ وہ کچھ سمجھائیں میں نے کہا اب تو بھنڈا ہے تو آخری عمر میں ماں باپ کا جو فیض اور فائدہ اور دعا ہوتی ہے نا وہ سختی کی ساری جو گاڑیاں دیتے ہیں تنگ ہوتے ہیں کبھی مار پٹائی کرتے ہیں کبھی کیا کہتے ہیں کبھی کیا کہتے ہیں اس کو جوابین برداشت کرتا ہے تو پھر جو ہے اس کا آ فائدہ ہی فائدہ ہو رہا سب سے پہلی بٹائی میاں صاحب کی پورا دو کار نٹکے دو جی بس آج ہو رہا دوم رض زیادہ سے ہوا کرنا la ha tinna na la ha tinna na ja ha